محمد صلی اللہ رسول کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے عبادت ہے براہ راست ہے ایک عبادت بال واسطہ ہے عبادت براہ راست بلا واسطہ اور عبادت بال عبادت براہ راست اور بلا واسطہ جو ہے وہ تو نماز روزہ حج دکھاتی زکر تلاوت مراقبہ احتقاب جیاد خدمت خلق دس باتیں ہیں اور کوئی بات رہ گئی ثاقب صاحب ہائی گنا سب سے پہلے ترخان گرنے معذروزہ کار کے نا قاضی صاحب اور عبادت براہ راست میں کوئی چیز رہ گئی ہو نہیں یہی دس بات دیکھیے الحمد للہ اس میں آ جاتا ہے سارا تو یہ دس باتیں یہ عبادت براہ راست یہ مقصد ہے اور یہ اس کے پیدا کیا گیا انسان کو ان دس باتوں کو کام کرنے کے لیے عبادت بلواسطہ کیا ہے اب یہ کام کرنے انسان میں ہے انسان کو دو باتوں کی ضرورت ہے کہ اس کا بدن باقی رہے اور اس کی نسل باقی رہے باقاعد ذاتی بقائے نوئی یاد آپ اس کی ذات باقی رہے اس کی نسل باقی رہے بقائے ذاتی بقائے نوئی کے جو کام ہیں وہ عبادت بل واسطہ ہیں چار شعبے آباد کرنا معیشت کے لیے زراعت تجارت ملازمت صنعت وحفت یہ چار شعبے آباد کرنا زراعت تجارت ملازمت صنعت یہ اس کی بقائے ذاتی بقائے نوئی کے لیے ہے کہ باقی رہے گا اسی دوران کے ساری باتیں جاتی ہیں حکومت کا کیا ہو جاتا ہے تو ساری اس کی ضروریات وجود میں آ جاتی ہیں یہ تب عبادت بنے ہی بھی عبادت ہیں لیکن یہ براہ راست عبادت نہیں ہے عبادت الباس کا جب اس میں آج میں اللہ کی رضا کی نیت کرے گا اور سنت طریقے پر کرے گا وہ اس میں جو جو احکامات ہیں ان کو ان کو پورا کرتے ہوئے کرے گا تو پھر یہ بات بنے گی تاجر صدقی صدقین کہ جو سچا تاجر ہے کافی صاحب کے دل میں آ تھا کہ دو لفظ دو اور بول لیے اتاج السدیق تاجر السدوق مان نبی مال امبیا مان کس طاجی ابھی بھی اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں کے اور صدیقین اور صدیقین سچا تاجر جو ہے وہ امبیا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا کمائی و پیسے سے حج کرنا عمرہ کرنا آسان ہے لیکن تجارت میں سچ بولنا اس سے مشکل ہے ایسے عبادت نہیں بنتی ہے سچ بولنا اس سے مشکل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں سچوں سے کہا کرتا ہوں کہ غلط طریقے سے کمائی اور پیسے ہجمرے کرنے کے بجائے یا حج عمرہ کرو کمائی میں صدق کو سدا سدا اور سچائی کو اختیار کرو وہ حاج رمرے سے بڑھ کرے. سے بڑھ کر یہ اپنے باپ کو دیکھ رہے, رہے اس کو دکھایا میرے کیا خدا اب اس میں یہ واقعی وہ آف ذرات ہے عبادت بنے گی استاد جب اس میں اللّہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو شنا کرے گا آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملازمت اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سب تو کرے گا اس میں کے جو زندگی کے شعبے ہیں زندگی کو چلانے کے ہیں یہ عبادت بنے گی یہ بالواسطہ یہ کب ہوں گے جب یہ صحیح طریقے سے صحیح ترتیب پر ہوں گے تب یہ ہوں گے اور یہ ثانوی درجے میں ہے یہ بقد ضرورت ہے بقدر ضرورت ضروری ہے بقدر سہولت اجازت ہے برائے تعیش کے لیے فضولیات ہیں کیا اپنے ایسے کے نقشے جو وہ پورے کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کو کمائے اس میں اپنا مقد ضائع کرے اس میں تھکے اور پریشان ہو جو بہت ماندار لوگوں کے حالات آئے ہیں صابر کران میں اور رضیا اللہ میں سے وہ دن رات اس میں تھک کر کھپ کر اصل نہیں ہوئے, ہوئے۔ وہ اللہ کی طرف سے برکت تھی میں تھوڑی دیر میں ابھی وہاں مزید احمد اللہ علیہ ہے کپڑے کا کارخانہ ہے اپنا اور کئی شہروں میں ان کے ہیں وہ بکری والے نمائندے ہیں ان کے جیسے آپ لوگ سیل ایجنٹ کہتے ہیں بکری نمائندے ہیں بڑی بڑی دکان ہے اور چالیس سال تک شاہ کی وزر سے صبح کی نماز پڑی ہے رات ایسی گزر رہی ہے اور دن کو دو ڈھائی گھنٹے کے علاوہ باقی سارا دن ہے وہ درس و تدریس میں گزارا ہے فکر پڑھنے پڑھانے میں گزارا ہے اور پیشاب کرتے جو جاتے آتے ہوئے راستے میں دس بارہ آدمی کھڑے ہیں ان کے جو کاری ہوتے تھے انہوں نے جاتے آتے باتیں کر لی سارا سودا ہو گیا طے ہو گیا ساری تجزیب ان کو بتا دیتا ایک تجارت ہوگی رحمان کا کوئی جات کا سفر نہیں رہا کوئی تبدیلی کا سفر نہیں رہا اور مسجد کو آباد کرنے کی جو ترتیب تھی وہ نہیں رہی سارے کاموں کو کرتے ہوئے پھر اس میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں دس دس بیس دس دار پچاس دار ہزار پچاس ہزار روپئے روزانہ خدقہ کرتے رہے ہیں اور پھر جب میرا تقسیم ہوئے تو آٹھ بیٹوں کو آٹھ آٹھ لاکھ کی کو نقدی اور سونا اتنا بچا ہے کہ اینٹیں توڑتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر بیٹوں کے ہاتھوں پر چالے پڑے برکتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی مجاہد کے مال میں ڈالتا ہے برکت اور سخی کے مال کو اللہ برکت ڈالتا ہے سخاوت پر اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈالتے بڑھتی ہے اور مجاہد کا مال بڑھتا ہے تو حضرت, حضرت زبیر بن نوام رضی اللہ تعتم جو ہے ان کو تو اتنا اتنی زمین ان کو جادو میں ملی ہے کہ ایک ہزار مظاہرین کام کرتے تھے ایک ہزار غلام مطور ایک ہزار گلاب اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر کمانا ہے تو بڑی بے وقوفی یہ آدمی عملی طور پر یوں سمجھ رہا ہے کہ روزی خان دکان ہے روزی خان کھیتی باڑی ہے روزی خان بلازمت نوکری ہے اسی کو روز انسان سمجھ رہا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر چل رہا ٹھیک ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد حاصل کریں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ چڑیوں کی طرح تمہیں روزی دیتی صبح صبح خالی پیڑ کا نکلتی ہیں شام میں سال میں واپس ہوتی ہیں کہ ان کے پیڑ بھرے ہوتے ہیں کوئی کھیتی کوئی دکان مکان نہیں ہے الا روزی کے بندوبست کیے ہوئے جس کی روزی تازہ گوشت اس کو اللہ تازہ گوشت دیتا ہے جس کی روزی پھل ہے اس کو پھل ملتے ہیں جس کی روزی غلہ اناج دانے سو ملتے ہیں عمامندہ بطل خلا اللہ اللہ ہے اس کو آ. کوئی چوہے پایا زمین سے نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں رکھے ہو تو عید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اگر دنیا کے کاموں میں چلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کے لیے چلے صحیح تو پر چلے اس کو اللہ تبارک و تالا برکت نصیب فرمائے گا تو اللہ والا روزی میں برکت ہوتی ہے تھوڑی محنت سے اتنا کچھ مل جاتا ہے پوری ہو جاتی ہے ناجنی کماتا جاتا ہے اور لگتا جاتے ہیں کماتا جاتا ہے اور لگتا جاتے ہیں پورے ہی نہیں ہوتے جتنے وسائل بڑے اتنے مسائل بڑھے جتنے وسائل بڑھے اتنے مسائل بڑھے کیونکہ کی برکت نہیں جتنے وسائل بڑے بتنے وسائل بڑھے جتنے وسائل بڑے اتنی پریشانی بڑی اس دن جو رات کو پڑھ رہے تھے نا ابو کلابا ابو کلابا رحمتہ اللہ علیہ کے آج جو پڑھ رہے تھے اس نے خاص نقطے کی بات چیت مجھے بیان کرنا اس بھول گئی کہ اللہ والے اتنی تکالیف اور مصیبتوں کے سر پر آئے ہوئے بھی ٹینشن میں نہیں ہوتے کہ اس دوست کی طرف سے سمجھتے ہوئے خوشی سے قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے مسائل نوتے ہوئے ٹینشن بنی ہوتی تھری میں احمد اللہ آ جائے گا لکھتے ہیں تب ہی تکلیف تو ہوتی ہے اگلی تکلیف نہیں ہوتی کہ احلّہ کو تب ہی تکلیف ہوتی ہے اگلی تکلیف نہیں ہوتی ہے اگلی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا مجھ پر یہ مجھ پر کیوں تو یہ اگلی تکلیف ہوگا ٹینشن بنتی ہے اور دنیا والوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو اگر تب بھی خوشی ہو بھی تو ان کو اصلی خوشی نہیں ہوتی ہے. تو اور ہو اور ہو مقابلہ رائز دو ہزار تین والی موٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس پر بیٹھ کر شکر نہیں ادا کر رہا خوش نہیں ہو رہا دو ہزار دو والے کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے اڑ رہا ہے تکلیف اٹھا رہا ہے یہ اس کا حالت ہے الحمدللہ رب العالمین العال امین لاک صلاۃسلام على رسول محمد یا رحمن مساکین